بسم الله الرحمن الرحيم نستعین الله فلا مضل له ومن يضلل فلا الله وحده اذكروا الله كان عليكم رقيبا يا الله وقولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وابقوا سيده خير حديث الله خير الحديث هي الله عليه وسلم و شهر موهي مبتدعات و قال لله محدثه بدعه وكل بدعه ولا لا كل ضلاله من الضلال رب الله سلم الذي من الشيطان وجب المسلم و العباد الرحيم ولا يغتط طعمه طعطا ايكم احل هي لكم عباده بيث غيره و تصبوا الى الطاعه و وقال النبي الله عليه وسلم خصوصیت کے ساتھ بزرگوں دوستوں جیسا کہ ہے ہے اسباب اور خطرناکی کیا ہے اس کی کی کیا اور اس उसके اسباب کیا ہو سکتے ہیں اس پر روشنی ڈالنے والی ایک روایت ہمارے امام یہ کتاب ہے اس کتاب میں انہوں نے ایک روایت نقل کی رابطی اللہ تعالی بیان کا طریقہ جب وہ وغیرہ سفر وغیرہ کے لیے تو کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ یہ لوگ کرتے ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام ایک سفر میں اور ایک دن یہ لوگ جب پیدا ہوئے تو دیکھا کہ یہ آدمی سو رہا تو ان سے ایک نے کہا کہ یہ بالکل گھر کی طرح سوتا اس کی خدمت میں کہ خدمت میں جاؤ اور اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سالن پر مگرو سب سب صلاح سب کے پہنچایا کس سگل کے کھانے کی بات کریں یہ آدمی واپس رضی اللہ کے پاس اور ایسا مشا ہو گئے کہ نیک اور سارا کوئی سا دیکھو دیکھتا ہے پاک ہے پاک ہے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پہ موجے اور کا کےلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپ کو مدعو کی دعوت دی وہ اپنے ایسا ایسا فرمایا میں کون سا سارا تو کہا کہ بھی تم دونوں نے اپنے بھائی کا گوشت اور میں تم دونوں کے دانتوں <تصح> میں دعا میں دعا نہیں کروں گا اس کی غریبت ہے تم نے وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا وہ پوری روایت ہے اب اس جس سے اور ہر حصے پر غور کرنے سے یہ بات بیٹھ گئی ہے یا بیٹھا دی گئی ہے کہ قیمت واقعی طور پر کسی کے اندر کوئی برائی نہیں پائی جا رہی ہے اگر ہم ایسی کسی برائی کا ذکر کرتے تو یہ نہیں اگر برائی ہے اور اس کا ذکر کرے تو یہ نہیں لیکن تو اللہ کے مداحت ہوتی ہے کہ آدمی جو سونا اور اس کے سونے کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ گھر کی طرح سونے تو بات جو کہی جا رہی ہے وہ تو صحیح یہ نہ ہو بات آدمی پائی جا رہی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اور جو برائی کے اندر پائی جا اس کا ذکر کیا جائے تو یہ سلسلے میں و کی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صاحب کیا معلوم ہے اپنے بھائی کا ایسی باتوں کے ساتھ ذکر کرنا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرے جن کو وہ ناپسند کرے سامنے میں اس کے حوالے سے وہ بات کو کر ناگوارے موجود ہے تو غیبت ہے اور اگر موجود نہیں ہے تو تم اپنی طرف سے کہہ رہا تو یہ کیا ہے تو اس کا معاملہ تو اور ہے تو بات یہ تو برائی ہے خرابی ہے اگر بیان کر رہے تو یہ سوا سنگنگ میں بھی ترین میں بھی یہ بات ہے گوشت یہ تو تمہیں توبہ کرنا چاہیے اگر تم نے یہ غلطی کرنی لی اللہ بڑا توبہ تبور کرنے والا ہے اور گوشت کھانا ہے یہ لکھا मुर्दे का गोश्त खाना ये रिवत है इससे ताबीर किया पुराने करीम ने मुर्दे के साथ ताबीर करने में थोड़ी थोड़े से इशारे इशारा क्या है कि करने जरील ठीक वैसे ही जैसे कोई शख्स इसे मुर्दा पर हमला करता है कब हिम्मत है مردے کو مارنے والا کون سا ہو سکتا ہے اور وہ کرتا لیکن یہ غصے ہے جو کہ برائی کرا ٹھیک اسی طرح جس طرح, جس طرح کوئی مرنے کے بعد کسی پر ہم یہ بات بھی کہیں گے کہ گوشت کھارا انسان کا یہ اپنی جگہ پر حرام. زندہ انسان بھی کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن مر جائے تو دوسرے جو کردار جو جائز ہے نا جانور ان کا گردار بھی کیا ہے انتہائی گراؤ نہیں آتا ہے اور تیسری میں یہ کہی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ انجام ہم کو معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ آمن جن کے دلوں میں ایمان داد نہیں ہوا ہے لا ولا مسلمانوں کی پیچھے نہ پڑنا تو ہمیں نہیں لگنا اس لیے کہ جو مسلمانوں کے ٹوہو کے لگے گا, اللہ اس کی کے جائے گا اور کیا کہا سور کی روایت جس کے عہد کے پیچھے اللہ لگ گیا تو اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا لگ گیا حیسٹ بنا یہ اس کی؟ اس کی کر دے گا گھر میں نہیں ہو تو کھاتا ہے اس کی ذریع کر دے گا مشہور حدیث ہے بہت مراد یہ معاملہ حدیث کی راوی ہے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے بیان فرمایا میں عویش تھی جب مجھے نکاح کروائی گئی ناد وہ اپنے چہروں کو کھلچ رہے تھے چھیل رہے تھے اور میں سیڈوں میں نے پوچھا جب رئید یہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان खाते थे کی عزتوں پر داغ ڈالتے تھے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ان کی عزتوں کو اچھا करते تھے تو یہ سزا ہے کام چاہیے اپنے سیروں کو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی اور میں کیا ہے پھر تو اللہ کا سب نے کہا کہ اگر کوئی شروع کر لیا نا اپنے بھائی کے لیے تو مرنے سے پہلے پہلے صفائی کر لو برام نیکیاں ہوں گی تمہارے پاس تو نہیں تو گا اور سکا چلنے والا ہے اور کوئی دلہم یعنی چاندنے کا سکا نہیں چلے گا درار اور سونے کا سکا نہیں چلے گا تو اپنے की کی بات کرو کسی کی نہیں کرو کسی کے حوالے سے غلطی ہو گئی تو اس کی تلافی کر لینے کی کوشش کرو میرے بھائی میرے بزرگوں کو ہم نے سمجھ لیا آگے کیا ہے تو آگے بات یہ کہ قیمت کرنے والا بھی مجرم اور قیمت کو سننے والا بھی مجرم کیا کی ایک نے کہا بالکل اور دوسرے نے نہیں تو پھر اس کے ساتھ کھیلا جائے اور اسے قدرت ہو کہ وہ دفاع کر سکے اور اسے دفاع کیا یعنی عزت کیا ہوا دیکھنے کا وسلم سے محبت کرتے تمہیں نہیں کہنا چاہیے اس کی یہ حالت ہے اگر حالت نہیں معلوم ہے ہم کو تو نہیں یہ کیا ہے, غیوت ہے. تو, یا تو روکے اللہ کہ قدرت ہے روکا آدمی نے تو اللہ اس کی مدد کرے گا اس موقع پر جبکہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی اور قدرت کے باوجود قدرت کے باوجود اگر آپ روکتا نہیں ہے اللہ نے کہا کہ اللہ اس کو وہاں چھوڑ دے گا بھیا اللہ کی مدد کی ضرورت ہے جہنم سے موٹ کر دیں گے نہیں کریں گے تو سزا کریں گے تو انعام نہیں کرنے کی پوزیشن نہیں ہے ہم اس رائے میں نہیں ہے کہ ٹوک سکے تو کیا کرنا چاہیے یہ پوزیشن آپ کی نہیں ہے ہماری نہیں ہے تو ہم کو ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتا اٹھ جانا چاہیے اور اٹھ کر دل میں کراہیت کا اظہار ہونا چاہیے دینی طور کہ یہ بات مجھ کو پسند نہیں ہے میں آپ کو روک تو نہیں سکتا لیکن میں اس کو سن بھی نہیں سکتا نہیںوائی تو متبور تو نہیں کہہ سکتا یعنی آپ کو بیٹھ کے ہی ہے تو چوتھی جو بات سے معلوم ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ ریبت کی سنگینی یہ ہے کہ ریبت کرنے والے کی معافی اس شخص کی معافی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میں معافی نہیں مانگوں گا اس نے کی ہے روایت ہے اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا اللہ میں سے اللہ کسو کہ غیبت اللہ کا اللہ يتوب اللہ لیکن زنا کرنے والے اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ شخص نہ کر دے اس کی اس نے ریمت کی ہے کی ہے معافی نہیں ہوگی معافی اور کبھی معافی کی پوزیشن نہیں ہوگی نہیں ہو سکتی کس طرح کہ ہم یہ محسوس کر سکتے کہ کہیں. اس کو معلوم نہیں ہے جڑ جائے گا اسی اسی گرفتار ہے. ہے. اچھا اور یہ میرے لیے محبت کا ذریعہ بن جائے گا تو کہیں گے سے ایک استاد ہوتے تھے وہ کیفیت بڑا عجیب ہے گزر گیا پھر استاذ محکم سے ملاقات ہو رہی ہے کہ, کہ آپ مجھ کو معاف کر دیجیے تم سے پہلے حوالے سے کیا غلطی ہو سکے تم کو کیا معاف کروں گا میں روشن ہو چکا ہے, ہے. تم سے کون سے غلطی ہو کہ مجھ سے معافی مانگتے ہو تاکہ نہیں آپ ایک موقع پر حدیث بیان کر رہے تھے اور فنط مس سے خوشی کی وجہ سے اپنے سر کو پیار رہے تھے یہ منظر دیکھ کر مجھ کو اس پر ایک بات یا سمجھنے لگی ہے کہ صرف زبان ہی سے قیمت نہیں ہوتی ہے زبان ہی سے قیمت نہیں ہوتی ہے اشاروں سے بھی قیمت ہوتی ہے کیسے اشارے سے کوئی بستہ تب ہے اینا? تو بستہ کی کلب اشارہ کرتے ہوئے اس کو ایسا کر کے بتنا ہے کوئی لمبا ہے لیکن عام حالت میں جب یہ تو چڑھ جائے گا اور معافی چاہیے اس کے لیے تیراک کرنی چاہیے جو غلطی ہوگی تاکہ اس کی طرفی ہو جائے میرے بھائی بزرگوں میرے کی برائیاں اس کی ساری قبارتیں ہم کو معلوم ہے ہم سمجھتے اور کوئی شخص یہاں اس مجلس میں بیٹھا ہوا ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہیں جانتا ہو کہ قیمت کرنا اچھی چیز نہیں ہے لیکن سب اس جڑوں کا انتظام کرتے شہوری طور پر یا اور میں کہ اگر ہو میں ہونا اگر میں شراب کا نشا ہو جائے شراب کا شراب میں نشا ہوتا ہے اسی طرح ریبت میں بھی نشہ ہو جائے تو آپ کسی کو بھی محبوب نہیں پائیں گے کو حضر ہے کو اس سے حضر ہے عامد کو, کو اثر ہے ہر آدمی کیا ہے مست ہے ریبت میرے اگر نشا ہو جاتا ہر ایک کو تو دیکھ دیکھ جو بچے لوگ بھی کرتے ہیں برے لوگ بھی کرتے ہیں عامر بھی کر لیتا ہے اور جاہد بھی کرتا ہے ایمان کو گزارا بھی کرتا ہے اور بات کرنے والا نہیں ہے بے نماز وہ بھی کرتا کیوں ریبن. دیمت کی ساری کبات کے باوجود تو تو ہو شروعی طور پر یا غیر شروعی طور پر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے دیمت کی اسباب میں سے ایک سبب ہے تو اس سباب. اس سباب. اس سباب. کبھی کسی کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے ہمارے لیے جو حرکت ہم کو مشرف کر دیتی ہے لیکن اس کی طرف سے غصہ دن میں پیدا کر دیتی ہے اب غصہ رہتا ہے طاقت نہیں ہے طاقت نہیں ہے کہ بدلا لیا جائے اس سے ہے نا تو ہم کیسا کریں گے تو غصے کو نکالنے کے لیے جب موقع ملتا ہے اس کی برائی شروع کرتے اندر جو غصہ چھپا ہوا ہے نا ہوا ہے اب اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی آگ کو بجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں ایک دوسری مول لیتے ہیں کرنے غصہ ہو کسی سے سے کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے کہ جو ہم کو مشترک کر دے اب ایسے موقع میں ہم کو کیا کرنا چاہیے تو اگر صلاحیت ہے اوبت ہے تو اظہار کرتے ہیں تمہاری طرف سے یہ بات ہے غربت ہے جو بھی ہو اگر نہیں یہ کیا کرنا چاہیے کچھ نہیں کر سکتا تو پر سکتا ہے اس... اس کے کر سکتا ہے اس کی عزت ہے اچھار سکتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ ہے سینے میں قدرت بیئے اس کو غصے کے اظہار کا غصے کے ذریعے سے پیدا ہونے والے جذبات کی اظہار کا لیکن اس کے باوجود وہ غصے کو اندر ہی دوارے کا بھی لیتا ہے تو کیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ علیہ روز خلائی قیامت قیامت قیامت قیامت قیامت تمام مخلوقات اس اللہ تعالیٰ بدلا دیا جاتا ہے ہم کو غصہ دس بات بتاتے ہمارا کہ اس کو چھوڑا نہیں جائے کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کے اللہ کی رسول صلح صلح کہ جو اس کو دبا دے اس کے لیے کیا ہے اللہ اعزاز سے لوا سکے بڑا اعزاز, سے. اعزاز سے. یہ بڑا اعزاز نہیں ہے یہ سارے لوگ موجود ہیں اور سارے لوگوں میں آپ کو بلایا جا رہا کہ آپ نے یہ ہے اور اس کا یہ دیا جا رہا ہے پکار لے یہ ایسا آدمی اتنا ہی کہہ دینا تب بھی بڑے احساس کی بات ہوتی ہے خوشی لیکن آگے کیا ہے اور احاطہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے تو یہ نیبت کب ملنے والی ہے ریبت کریں گے تو یا ریبت نہیں کریں گے تو ریبت کریں گے تو مصیبت بول دیں گے اور ریبت نہیں کریں گے غصے کو تباہ دیں گے تو انعام ملے گا احساس اللہ تعالی کی طرف سے ملے گا ایک مجھے تو یہ ہے کہ آدمی غصے میں پڑ جاتا ہے اور غصے کا انتظام اس طور پر ہے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اصل کسی کے سامنے کسی کی بڑائی ہوگی بڑائی اب بڑائی ہو گئی یہ جگہ چاہے اس کی بڑائی ہو رہی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو ہمیں سوری شاید نکالا ٹھیک ہے آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں ایسا کہ ہیں لیکن اتنی بات یہ ہے کہ ان کے اندر اندر کیا ہے ان کے اندر یہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کی تو حسد کیا ہے اس طرح ایک مصیبت برائی ہے اس. اسی طرح ایک مصیبت اور برائی کیا ہے حسد. حسد سے سیلے کو چاہیے اور ایک دن میں بندہ کے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی تعریف ہو جا رہی ہے کسی کی بڑائی ہو جا رہی ہے تو اس سے آتا نقصان ہے اگر اگر آپ یہ محسوس کرتے کہ آپ نیچے ہو گئے تھوڑے کے لیے حالانکہ کسی کے اونچا ہونے سے کوئی نیچا نہیں ہوتا ہے مان پیے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ وہ کام کرے ناچے ہو جائے اونچا چاہتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو اتنا اونچا کرنا چاہیے نا آپ کی کوئی کوشش اس کو نیچا نہیں کر سکتی ہے اس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذریعے نہیں کر سکتا آپ کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی لیکن اللہ نے اس کو عزت دے دینے کی سوچ لی ہے پیسہ کر لیا تو یہ بات نہیں بٹائی ان شاء اللہ اس کو سبب ہے دوستوں کی ہاں ہاں مجلس برکی ہوئی ہے گفتگو ہو رہی ہے کا ذکر ہوا اس کا ذکر ہوا یہ بات اس کی سامنے آئی اور اس کے حوالے سے وہ برائی منظر آم پر لائی گئی آدمی سن رہا لیکن زبانے کو ٹوک دے گا کیوں نہیں ٹوک رہا تو اگر ٹوکے گا دوست جو ہے نا وہ کیا ہو جائے ناراض ہو جائے اللہ کو ناراض کرنے کی دی. دوستوں کو ناراض نہیں کرتا ہے <مبیتو> <رکھیے> لوگوں کی ناراضگی کے باوجود ناراض کرتا ہے اللہ لوگوں کی رنجش اور ناراضگی کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاتا سمجھنے بات اللہ کو خوش کیا لوگوں کو ناراض کیا اس لیے ناراض کیا تاکہ اللہ خوش ہو جائے تو اللہ کو خوش کیا ہے نا اب ان کی جو ناراضی ہے ان کی طرف سے اور کافی ہوگا اللہ کا بھی ہوگا ان کی ناراض نقصان دے نہیں ہوگی اللہ کا سو نے آگے فرمایا اور جب اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی چاہیے اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر کرے لوگوں کے بعد ٹھیک ہے جب لوگوں کی رضامندی چاہیے نا تو لوگوں کی خوش کرتے رہو خوش کرتے رہو اور اب جب کی بات یہ ہے کہ خوشخہ ہونے والے لوگ کر لے آپ کوئی نہ کوئی پیرو ناراضی کا رہتا یہ تو خوش کرتے واقع رہتا خوش کرنے کے چکر جو خوش ہونے والا ہے اس کو خوش کیجیے اور جو خوش کرنے والا ہے اس کو خوش کیجیے بات لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے آپ خوش ہو گئے ہم سوکھ رہے کسی کی بھائی نہیں آپ کو خوشی ہو یا نہیں آپ ناراض ہو جائے ریمت نہیں ہونی چاہیے یہ ہے نہیں ہمارے سامنے آ چکی ہے لوگوں کی تفریح کا سامان لوگوں کے لیے ذرا تفریح تباہ کا سامان ہو جائے انجوائے کر لیا جائے ٹائم پاس کر لیا جائے تو ٹائم پاس کرنے کے بہت سارے اڑا دے قربانی کسی کو لے کر بیٹھا جائے نکال چاہیے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے اس شخص کے लिए ہلاکت ہے जो बात करता और हाथ में झूठ लगाता है इसलिए ताकि लोगों को हसाए लोगों को हसाने के लिए झूठ बोलता है तो झूठ बोलना छुप है अगर लोगों को हसाने के लिए तो हसाने के लिए लोगों को खुश करने के लिए दीमत नहीं करनी चाहिए और दीबत के असाब में से आदमी से कोई गलत हो जाती है कभी اب یہ سمجھتا کہ غلطی لوگوں کو معلوم ہو گئی ہے تو اب کیا کروں گا میں تو سوچتا کہ کوئی ایسا ڈھونڈا جائے جو اس غرضی میں نے غلطی کی, سمجھے سمجھے <تصفح> غرطی غرطی کیا کی ہے اب غلطی کا جیسے سوکی کا سامنا ہے میں میری عزت ہے میں یہ محسوس کر رہا ہوں تو اب اپنی عزت کو بچانے کے دوسرے کی عزت, عزت بچھان دیوڑی نہ ہوتے لوگ ہمارے بھائی سب کرتے غلطی کرتے تو तो کیا کہتے؟ سب, کرتے. تو سب کرتے یا نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کر رہے ہو یا گلط کا ہو آپ سے پوچھا جائے گا. لیکن اپنی عزت بچانے کے آدمی کیا سب کو بچاتا پر نہیں اس نے بھی کی کا کرتا ہے. میرے بھائی دوسروں کو غلطی ہوئی ہے تو آپ اپنی غلطی کی صفائی دے کے مکلف ہیں آپ وہ ذریعہ احتیاط کریں جس سے آپ کی صفائی ہو جائے یہ کیا معاملہ ہے کہ دوسرے کی برائی کرنے والے پاس نہیں ہو کی... تو کچھ تو کرے گا وہ نام آسان ہے کون سا کام کسی کو لے کر <tip> بیٹھ جانا زت... سے کھیلنا اللہ علیہ وسلم کی رب کے سامنے سے کسی بندے کا قدم ہل نہیں سکتے یہ قدم ہل نہیں سکتے جب تک کہ اس سے پانچ امور سے متعلق سوال اٹھا کر احساس ہونا چاہیے اور ایک اور سبب ہے اس سبب کو بیان کرنے کے بعد ان شاء اللہ ختم کو پہنچے گی ایک سبب یہ میں کام کرنے والا ہے مناسب ہے مراسبت کرنے والا ہے اب مراسبت کرنے یہ کچھ مجبوریا ہوگی مجبوریا اور مراسبت کرتے ہوئے آدمی چاہتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں है ان کی نکاح میں رقوب بند کر رہے ہیں تو رقوب بننے کا ایک مثبت طریقہ یہ ایک اچھے کام آپ کیجیے آپ محنت کیجیے محنت کریں گے تو اس کی بنیاد آپ کو طرف دیں مل جائے گی یہ ایک مصروف طریقہ ہے منفی طریقہ بھی ہے کیا کرنا ٹو میں ان کی ٹو میں صاحب سے جا کر ان کی لگایا اور ان کی لگایا مقصود کیا کہ صاحب کی نگاہ میں ہم منظور ہے منظور ہو جائیں گے منظور نگاہ ہو جائیں گے محبوبیت ہم کو حاصل ہو جائے گی محبوبیت آپ کو مل جائے گی گارنٹی کسی نے دی ہے آپ کو اللہ جس کو جس کو عزت دینا چاہے وہ حدیث بہت ساری افغان کریم کی آیات ہیں ان کی بنیاد پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے بڑھ کر ہم آ نہیں سکتے اور جو ہماری قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے وہ ہماری قسمت سے ہمارے پاس سے جانے والا جب یہ ایمان ہے ہمارا اور ہم موبل ہونے کیوں پیدا کرتے ہیں اور چپروسی کیوں کریں گے کسی کی بڑھائی کیوں کریں گے اور اس بنیاد پر آگے بڑھنے کی کوشش کیوں کریں कोशिश क्यों करेंगे اور اللہ کی تبدیل پر ایمان رکھیے یہ تبدیل جو کچھ بھی ہے آپ کے ساتھ اس کے مطابق ایک پیش آنے والی باتیں باتیں جو اب تک کہی گئی ہے ان کا تھوڑا سا میں رکھتا ہوں اعتبار سے اور معاشرتی طور پر ایک جرم ہے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے اس جرم کو شریعت نے بہت ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور کرنے والوں کو بھی تنظیم ہے اور اس کے سامنے ریبت کی جائے اس کی بھی تنگی کی ہے ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں کچھ اسباب ہے اسباب کا جائزہ لینا چاہیے اور نہیں کرنا ہے اس پر غور کر چاہیے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں بات مکمل ہو جائے کہ بات صورتیں ہوتی ہے کہ وہ صورت ذکر نہیں کرتا ہوں میں صرف دو باتیں کہتا ہوں دو بات ایک بات کیا ہے نیت ہے اور دوسری کی بات کیا ہے ضرورت ہے ایک آدمی کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے وہ نیت سے کر رہا ہے نیت سے؟ اور سہولیات آ گیا یہ نیک لوگوں کی مصیبت اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو کسی کی برائی اس کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں فرا کیا ہے شراب پیتا ہے اور فڑا کیا ہے ایسا ہے تو کبھی سامنے کرتا, کرتا ہوں کبھی ٹھیک پیچھے کرتا ہوں سمجھتا ایسا کر کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو نیت ایک چیز ہے نیت کبھی اچھی ہو سکتی ہے لیکن نیت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ امر بھی اچھا ہونا چاہیے اسی کی ضرورت ہم کر رہے ہیں مثال کے طور پر دو باتوں کر رہے ہم کو کر رہا, کر رہا؟ ہے تو سامنے والے کیسرا ہے اس کے شر سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے کوئی بدوا طلب کرنا مقصود ہے کیا ہے جو سب ہے سے کوئی سب ہے یہ آپ دیکھ لیں اور پھر کیا ہے یا اس کی عزت کو چارنا مقصود ہے بدنا کرنا دیکھ لیجیے دوسری بات کیا ہے ضرورت ہے یا نہیں ہے ضرورت ضرورت کبھی رہتی ہے لیکن ضرورت کو پورا کرنے کا انداز دوسرا بے امتحان کر سکتے ہیں ایک آدمی ہے کہ اس کے سلسلے میں ہم کو سوال کرنا ہے کہ کتاب کتاب میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے مجھ پر ضرور کرتا ہے ایسا ویسا کرتا ہے میں اس کے سلسلے میں کیا رویہ کیا کروں کیا کروں تھے یہ اندازے پوچھ لے کر یہ سابت ہے ایسا کر سکتے نام دے کر لیکن ایک طریقہ دوسرا بھی ہے دوسرا کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ہیں؟ ایک شوری کے ساتھ پیسہ کرتا ہے اس کا کیا روپئے ایک بیوی بی ہے جو اپنے شوہر کے سلسلے میں رویہ کرتی ہے, ہے؟ کیا طریقہ تو یہ انداز نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کس حد تک ہے جب تک ضرورت میں تتا نہیں ہو اور نیت آپ کی اچھی نیم کسی کے سلسلے میں سوال سے اور نہ آدر دنیا میں ہر یہ نقصان کا سودا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نقصان سے محبوب رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں ہم ہر قسم کے نقصانات سے پچاڑے والا